السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہترین قرآن اشہدو ان لا الہ الا اللہ محدہ لا شریق لکھ اشہدو ان محمد لکھو ورسول یا ایوہ الذین آمنت اللہ حق طبات فلا تموتن الا وانتن مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم بالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين الناس اتقوا الله وقولوا قولا سكيدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز لقد فاز فوزا عظيما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرف الوجود فاز وكل موتهد بذعك وكل بدعك ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعى الله ورسوله فقد رشد وافتدى ومن يعصى الله ورسوله فقد ظلّى بغواب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 قال اللہ الله عزت کے تمام نام انتہائی پیارے ہیں اور تمام خوبیاں صفات اور افعال کمال کے ہیں جن میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اللہ رب الصرف کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان اللہ اپنے بن میار بے شک اللہ سچ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں پرماتما من اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے فرق کر سچی بات کس کی ہو سکتی ومن من اللہ حدیث تھا اللہ تعالیٰ سے فرق کر سچا فرمان سچا واعدہ اور سچی بات اس کی ہو سکتی اسی لیے جو بندے اللہ تعالیٰ کے واعدوں کو یقین کر لیتے ہیں وہ اللہ رب کے یہاں بہت زیادہ خوشخبریوں اور سعادتوں اور جو ایک حیاتِ طیبہ کی تقاضیں ان کے مستحق قرار پاتے ہیں نبی الاسلام کے حدیث ہے اربعون خصلہ سے من جاء بی واحدت من ہنہ رجاء صلابہی بتصدیق معودہی تقض الجنہ چالیس خصلہ سے ہیں جو شخص ان میں سے کوئی ایک اپنانے میں کامیاب ہو گیا شرط یہ ہے کہ جو ثواب کا وعدہ ہے اس کا اسے یقین اور جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اسے وہ بالکل سچا جانے تو اللہ رب الزت کے وعدوں پر یقین کرنے والا اور اس کے وعدوں کو سچا جاننے والا روایہ کے روپ ایک خسخص اپنا کر بھی جنت کو حاصل کر سکتا ہے وہ بندے بڑی تعریف اور صنع کے مستحد ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں جو وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اپنانے والے بڑی بشارتوں کے ہیں ہوتا ہے اللہ دین دی امانات ہم ہم وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھاتے ہیں تاکہ ان کے مقام کا ذکر کیا اولائکہم الوارثون الذین فیادثون الفردوس یہی لو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور مستحق ہوں گے تو وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اس کے صفت اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والے یقیناً اس کے خوب اور اس کی محبت کے مستحد بنیں گے, گے اللہ تعالیٰ نے قرآن ٹیم میں بہت سے فائدے فرمائے آج ان میں سے چار چھوٹے چھوٹے جملے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ فائدے ہیں وہ ہم بتانا چاہیں گے پہلا جملہ وہ دونوں ہی استا تم مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں یہاں دو چیزیں ایک اللہ تعالی کا امر کہ مجھ سے مانگو دعائیں کرو مجھ سے سوال کرو دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں یہ خانے کے کائنات کا فائدہ ہے اور ہمیں اس وعدے کی پوری تصدیق کرنی اس وعدے پر پورا یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم جو بھی دعا کریں گے اگر ہماری طرف سے کوئی مانع نہ ہو رکاوٹ نہ ہو اللہ عبد ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا ایک اور مقام پر فرمایا جیب ہوگا وہ تو دار کا دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا شریعت مقابلہ جہاں بھی دعا کا دے کر ساتھ ہی ساتھ دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے تو اس وعدہ کو قانونی یقین پیدا کر کے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی. شرط یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اسی سے دعائیں کی جائے اس کے علاوہ کوئی نہیں جو پکارے جانے کے قابل ہو. جو کے قابل ہو ہو جو کے دعوی ہوا بھی میئر دو دل اللہ یس نجیب رہ مہن اس سے بڑا کوئی گمراہ دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ کی سوا کسی اور کو دوبارے وہ نبی ہو ولی ہو وہ زندہ ہو وہ مردہ ہو فرشتہ ہو جن ہو صالحین میں سے کوئی ہو یا صابقات کا, کا کتا ہو اللہ کے سوا کو کسی کو بھی پکارنے والا اس سے بڑا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ اللہ کے سوا کو جسے پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتی قیامت تک پکارتے ہو کوئی جواب نہیں ملے گا کوئی استجابت نہیں اللہ رب جی. ایک مقام پر یہ مسئلہ ایک مثال سے لالے کی جیسے کوئی شخص پانی کے پاس بیٹھ جائے اور پانی کو پکارے کہ تو خود ہی میرے منہ میں آ جا کو مٹے پر بیٹھ پانی کو آوازیں دے کہ میرے منہ میں آ جاؤ میرے منہ میں آ جاؤں تک وہ پانی اس کے پھوڑ نہیں آئی اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو ان کو زندہ ہو مردہ ہو تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتا بلکہ وہ لوگ تمہاری پکار سے حاصل ہے علم نہیں کہ کوئی انہیں کو بخار رکھا انہیں اس بات کا اترا بھی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور جب نیا ہو کی سن کہ سن لو یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشمنوں کاندہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر کچھ یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشکوں نے اور تمہاری اس پکار کا وہ انکار کر گئے ہم اس سے بھری ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جو اس جو کے برعکس جو خاد کے کائداد کا امر و رقاعدہ ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتے وہ بھرو نی اصل جی مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری ہر گوا کو میری عمر بھی ہر وعدہ بھی ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کسے کسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جو ہمارا خالق اور مالک ہے کہ مجھے پکارو اور صرف مجھے پکار ہم نہیں جانتے تھے روقاعدہ کہ تمہاری ہر پکار میں سنتا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں یہ قبول ہے اللہ موجود ہے مجھے میں تمہاری پکار تمہاری دعا قبول کروں نبی رسنا کی حدیث سے ہر دعا اس کی تین میں سے تاثیر ضرور نمبر ایک سب سے چھوٹی تاثیر یہ ہے کہ آپ نے جو چیز قلع کی اللہ نے دے دی آپ کا سوال صحت کا تھا آپ فیکٹری کا تھا جو دنیا کے کاروبار کا تھا اللہ تعالی قبول کر لیا اور آپ کی دعا کے مطابق وہ چیز آپ کو عطا کر یہ سب سے چھوٹا ہے دوسری تاثیر یہ ہے کہ اللہ پیشن وہ چیز تو آزانہ فرمائے کہ جو کہ وہ بندوں کے استفر کے احوال کو جانتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس پر مشکلات آ سکتی ہیں تو اللہ تعالی آج کی دعا کے اہمت سے آپ کی آئندہ کی مشکلات کو ٹال دے اور دور کر دے اور تیسری تاخیر سب سے بڑی یہ جو آج آپ نے دعا کی اللہ نے وہ نہیں کیا مگر اللہ اس دعا کو آقر کا احساسہ بسال اور آپ کی قیامت کی تکلیفیں ٹال دے آپ کو خود بھی مانتا نجات فلاح اور کامیابی کو نمائم فرمائے اور یہ سب سے ایسی شان تعظیر ہے چل دوں کو ذخیرۂ عادت نہ اور اور قیامت کی مسائل اور مشافر ڈالتے تو اس فائدے کو ہمیشہ سامنے رکھو کامل یقین کے ساتھ دعائیں کرو کو دھڑی استارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا سنوں گا اور تمہیں ایسا کروں گا دوسرا فائدہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے فخ کروں افغص بولو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اللہ تم میرا ذکر کرو میرا یہ فائدہ ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں صبر کیجیے ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا کریں گے اللہ کی فائدے کو سامنے رکھ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا ذکر فرما رہا ہو اس کی حدیث بھی مندا کرانی فی نفسے ہی ہو فی تو فی کہ مہاراج خیر میرا جو بندہ مجھے آہستہ آہستہ یاد کرے گا اپنے نفس میں میں بھی اسے تنہائی میں یاد کروں گا اپنے نفس میں یاد کروں گا اور جو بندہ مجھے جماعت میں بیٹھ کر یاد کرے میرا ذکر جماعت میں کرے میں اس کا ذکر جماعت میں کروں گا اور وہ جماعت اس کی جماعت سے بہتر ہوگی وہ میرا ذکر کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں. میں اس کا ذکر کروں گا فرشتوں کے بیچ میں فرشتے بھی گلا کریں کہ فلاں بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ اس کا ذکر کرتا جب بھی ذکر کرے اس وعدے پر یقین کر کے کریں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرما رہا ہے فرما رہا ہوگا اس بات پر ہمیں کامل یقین اور کتنا یہ عظیم و شان کا عزت ہے ایک بندے کسی کی بصیرت ہو یقین ہو کہ چونکہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ذکر کر رہا ہے میں حلب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالی بھی تنہائی میں یاد کر رہا ہوگا اور اگر میں لوگوں کے بیچ میں یاد کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں میرا ذکر کر رہا ہوگا ہم سمی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ رب العزت عرش فریم ہم. ہمارا ذکر فرماتا ہے ذکر بھی ایک عجیب فضیلت ہے اور ایک عجیب سعادت ہے کہ اللہ تعالی بھی بندے کا ذکر کرتا ہے اور بندے کو یاد کرتا ہے اور یہ ہمارے فخر کے لیے شہادت کے لیے کافی کہ ہمارا رب ہمارا پکڑ دکھا ہمیں یاد کرنا. اذا کرتا ہوں شیبا زیرا تو اس طرح خوش ہوتا ہے میرے بندے میرا ذکر کرتے ہوئے تو ایک مالش میری طرف بڑے گا میں پورا ہاتھ پڑوں اور تو ایک ہاتھ پڑے گا میں دو ہاتھ پڑوں تو چل کر میری طرف آئے گا میں توڑ کر تیری طرف جاؤں گا ذکر اللہ گا ایک عجیب امر جو موجب سعادت تھا یاد کیوں نہ چلتے پھرتے ذکر کیا جائے یا, یا اللہ، ایمان اللہ کا شکر چلتے پھرتے کرو سے بیٹھتے کرو دنائی میں کرو لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کرو لیٹے ہو تو کرو اللہ رنگ سب تمہارا ذکر کرے یہ دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ دو چھوٹا سا چولہا خود تھا میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور ہوں. یہ خالی کے کائنات کے ساتھ اس کا تو پہلے ہی فرمان تو شمار نہیں کر سکو اس پر یہ فرمان کہ ان نیوکوں کو تم نے حاصل کر لیا گی. اگر شکر ادا کرو گے تو اور تم کو بڑھاتا رہو گی. اضافہ کرتا رہو یہ اس کا فائدہ اس کا شکر ادا کیجیے شکر یہ تین افسان یا تین مناظر ایک زبان سے شکر ادا کریں الحمد للہ کر اللہ عبر عزت کے لیے شکر ہے اسی کی تعریف ہے نبی علیہ اسلام کے شاز گرانی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے کون ب جی شکر زبان سے دوسری دل سے شکر بھی ایک اعتدادی مسئلہ بندے کا عقیدہ ہو اور بندے کو اطراف یہ کائنات کی ہر مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کسی خیر کی طرف سے اس عقیدے ورنہ یہ بارش خرانے دی بیٹھا خرا دیا رزق خران دیا دیا خرانے دی تو کافر ہو جاؤ حق شکر دل کا عبید ہر محبو اللہ کی طرف سے اللہ کی ان میں کو اللہ کی طرف محسوس کر دے نظر صرف یہ کہ حق شکر ہے بلکہ یہ ایمان کی تاج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کہ اللہ نے خبر دی کہ اس ایس بارش کو کچھ منتو کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ کو قابل کر دیے دی جس شخص نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی دین ہے اور اس کا فضر ہے اس کا ایمان تعدا ہو گیا اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تعداد کے ساتھ میرے کر بیٹھا شکر کا درجہ شکر کو ایک اعتبی شوگر کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ ہر محمد میں جانے میں جائے اللہ تعالی کی ادا ہے اس کی دین کسی محمد کسی کا حصہ نہیں کسی کی شراکت نہیں کوئی تقسیم نہیں وہ خالق اور مالک اکیلا ہر ویک کو پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا اس کی امر کے بغیر ایک قطرہ حاصل نہیں ہو سکتا اس کے عمر کے بغیر ایک لقمہ حاصل نہیں ہو سکتا یا اقبال یہ فل اللہ بندو تم سب رہنا ہوا یا اٹوا جی نہ تم سب کہ ہوئے کھانا دے دولہ میرے بندو تم سب سمرا ہو اللہ یہ کہ میں جب یہ یقین کر دیا کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے تو اس کے کہا عملی شکر سے ادا کیا جائے یعنی اس کی اضاق کی جائے نمازیں پڑی تھیں رودے رکھتے تھے استزاق حج حجے اللہ کیا جائے یہ عملی شکر اس کی نافرمانی سے گریز کیا جائے یہ عملی شکر اگر تم شکر کی یہ صورتیں اپنا دو زبان سے شکر ادا کرو گے دل سے شکر ادا کرو گے عمل سے شکر ادا کرو گے کو ہم تمہیں اور دیں گے پالا مار کر دیں گے نحنی نحنی دولت تمہیں ادا کر دیں گے اور واضح ہو کہ سب سے ذہنی دولت مستقیم کی ہدایت ہے اور مستقیم کی استقامت تمہیں ہدایت ورما اللہ کے بندر ان نل گلو اسلو ہے رحمان یو پلی گہ فائشہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دور ان کے بیچ میں اللہ ان دنوں کو جب چاہے جس طرح چاہے تھے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تو اس سے ڈل جاؤ اور اس کی رینٹ کا ان تینوں صورتوں میں حق شکر ادا کر Her, don't go Он куда? -то. معافی کا اعلان کر دیا یہ ایک عذاب اس قوم کے لیے جو اس قوم کی ہدایت پر بلا بلاگر منتج ہوا ابن الفاظ فرماتے ہیں اس امت میں اللہ تعالی کے دو امانے اللہ وہ کا خلاف نہیں تم استفار کرتے ہو ہم تمہیں آزاد نہیں دیں گے نہ دنیا میں دیں گے نہ مرنے کے بعد قبر میں دیں گے نہ کل کے دن دیں گے جب لیکن بھائی شہیفہ نے استفار وہ بندہ بڑی مشادو کا مسئلہ ہے اس بندے کو مبارک ہو کہ کل جب قیامت عمل قائم ہو اور اس کا نامہ کھولا جائے اس کا صحیفہ کھولا جائے تو اس صحیفے نے کثرت سے اشترفار ہو اس نے چلتے پھرتے استرفار کیا ہو یہ خالی کی پر پہ ہڑتے کہ جب تک یہ بندے اشتہار do dia do یہ خال کے کائنات کی طرف سے ایک عجیب احسان اور بندہ گنا کرتا ہے سیاحکاریاں کرتا ہے اور معصیتیں کرتا ہے توبہ کا موقع دیتا ہے اور استفاد کا موقع دیتا ہے اور یہ واقعہ فرماتا ہے کہ جب تک وہ استفار کرتا رہے گا، اس وقت تک میں تجھے معاف کرتا رہوں tu میرے بندوں تو دن رات گناہ کرتے ہو دن رات میں کرتے ہو اور سن لو گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا تو مجھ سے کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف سم کر دوں گا معاف کروں گا زمین رکھے لیں تو آسمانوں کے کناروں کو چھونے لگے اور تو پھر مجھ سے سچی ایک بار دو بار استفار کر دے سچے دل کے ساتھ میرے ساتھ سچی سلا کرتے ہوئے اور میرے ساتھ سچا بنتے ہوئے ایک بار استفاد کر لیں میں تیرے سو سال کے بنر ایک بار کے استفار سے معاف کر دوں اللہ ایسی قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استفاد کرتی رہے نہ دنیا میں عذاب دے گا نہ قبر میں اور نہ کر حشر کے میدان میں تو بات یہاں کہ مجھے صحیح فتر استفاد اس بندے کو مبارک اپنے نام عمار میں سب سے زیادہ استفار پاتا ہے تو استفار کیا ہے ایک سچی توبہ کا نام اللہ تعالی سے سچی سلح کر دینے کا نام اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے صرف کے دل سے توبہ کر لو صرف کے دل سے استفار کر لو اور یہ استفار اگر آپ کے سائزے میں کثرت موجود ہوا تو بشارتے ہی بشار دے اور سائنستے ہی سائنستے تو یہ دوسری امان اللہ کی دو امانیں رکھی ہیں ایک امان گزر چکی اور وہ امان ساتھ رسول صلی اللہ اللہ نے کا اور سے یہ اللہ, تم اللہ اس کو نہیں دے گا جب کرفار کرتی سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں میرا شکر کرو میں اور کرو میں عذاب نہیں گا. تو میں کی رحمت سے دور دور دور دور کی فراہمی کی تصدیق کرتے سچا جانتے نبی اسلام کی حدیث سے بیان چن اوپر کو جھانکیں گے اوپر عالی شان محل نظر والے آسمان کے ستارے دیکھتے اتنا فرق ہوگا اتنی بلندی پر ہوں گے اتنا ان کو حقوق نے تو ان کے ارد معلوم ہوتے رسول اللہ رجاط عام تو سبق السلیم کے ٹھکانے ہم بندوں گے جو اللہ پر ایمان لے اور اس کے ایک ایک فائدے کو سچا جن ایک ایک فرمان کو سچا جن اور اس کو اپنا لیا تو ان بعد میں کوئی شک نہ ہو کسی جسم کا ہو پورے یقین ان کو اختیار کر لو اپنا لو اپنی زندگی کا حصہ بتا دو اور اللہ رش اسی پر ہماری اس زندگی کو سے بھر دے گا محبت عطا فرمائے گا رحمتوں سے ڈھانپ لے گا اگر ہم یقین یعنی کر لیں کہ اس کا ہر فرمان سچا ہے اور اس کا ہر فائدہ sehm <laughs>